وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللَّهُ احترم اور پیارے اسلامی بھائیو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مکتبہ المدینہ سے شائع ہونے والے رسالے ضیاء درد السلام جو درود پاک کی فضیلت پر رسالہ ہے اس میں سولہویں حدیث مجموع الضوائد کے حوالے سے یہ بیان کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح ہو اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفات ملے گی حبیب اللہ وسلم وبارکینا و مولانا محمد و, و, و اصاب وبارک وسلم محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں گزشتہ دو سلسلوں کے اندر آپ نے طواف کے حوالے سے ضروری باتیں سماعت کی پہلے سلسلے میں طواف کے فضائل وغیرہ اور دوسرے سلسلے میں طواف کا عملی طریقہ اس طریقے میں ہم نے آب زنزم تک پہنچنے کی گفتگو کی اور آب زنزم پینے کے بعد طواف کرنے کے بعد دو نفل پڑھنے ہیں پھر ملتظم پھر آب زمزم اب مرحلہ ہے صحیح کرنے کا اس سے پہلے کہ صحیح پر سی کی ادائیگی کے حوالے سے گفتگو کی جائے یہ بات اگر آپ نہیں جانتے تو سن لیجئے کہ صحیح جو ہے وہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جو اللہ کی ایک نیک بندی کی یاد دلاتی ہے جب حضرت اسماعیل علیہ نبی نا واللاۃ والسلام پانی کی پیاس میں بے چین تھے تو ان کے والدہ محترمہ پانی کی تلاش کے لیے کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہیں کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہیں اور ان دونوں پہاڑیوں پر ان کا آنا جانا ایسا مقبول ہوا کہ رہتے دنیا تک ابرا اور حج کرنے والوں کے لیے ان پہاڑیوں کی صحیح کرنے کو لازم قرار دے دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ان پہاڑیوں کو بڑا ہی تقدس حاصل ہے معرقین لکھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی ہے صفا اور مروا کی جبل ابی قبیس جو بالکل صفا مروا کا جو ایریا ہے اس کے پیچھے ہی بہت بڑا پہاڑ ہے اسے مختصر کیا جاتا رہا ہے اور اس کے بیچ سے راستہ بھی قائم کیا گیا ہے اور اس پہاڑ کے سامنے ہی جو ہے وہ مولد النبی ہے وہ جگہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے وہ جگہ وہیں ہیں اور آج کل وہاں لائبریری قائم ہے تو پرانے وقتوں میں یہ جو صفہ اور کی پہاڑیاں ہیں جبل ابی قبیس ہی کا ایک حصہ تھی لیکن اس سے ممتاز تھی اور جو مرخین نے الفاظ استعمال کیے وہ ہیں انف کے کہ یہ جبل ابی قبیس کا ایک ناک تھی چونچ سے بنی ہوئی تھی بہت بڑی پہاڑی تھی تو اس پہاڑی پر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کا جو زمانہ آیا ان کے گھر اس پہاڑی پر تھے اور اسی مناسبت کی وجہ سے آج جو صفا اور مروہ کو جانے کے راستے ہیں کئی دروازے راستے میں پڑتے ہیں تو جس صحابے کا جہاں گھر تھا اس پہاڑی پر یہ قیام فرما ہوتے تھے پہلے جو ہے کہ وہ کافی نزدیک تھے پھر جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جگہ زیادہ درکار ہوئی تو یہ گھر پیچھے آ گئے اس پہاڑی پر آ گئے تو ایک دروازے کا نام ہے باب دار ارکم ایک کا نام ہے باب بنی ہاشم ایک کا نام ہے باب علی ایک کا نام ہے باب عباس ایک کا نام ہے باب النبی ایک کا نام باب السلام ایک کا نام باب بنی شیبہ ایک کا نام باب معلات اور باب مربع وغیرہ تو جس صحابی کا جہاں گھر تھا کیونکہ پہلے تو بہت کم لوگ صحیح کرتے تھے اس زمانے میں تو اس پہاڑی پر اتنی جگہ تھی کہ لوگ صحیح بھی کریں اور رہائش بھی اختیار کی جا سکے تو اس بنا پر جو ہے وہ ان گھروں کی نشانیوں کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے نام رکھ کر کہ ان کے نام وہاں رہنے والے مکینوں کی یاد دلاتے ہیں مختلف توصیات اس پہاڑی کی ہوتی رہی اور آخری جو اس پہاڑی کی جو مستند توسیع ہوئی وہ تیرہ سو پچہتر تقریباً پچپن سال پہلے تو ایک ٹیم بنائی گئی اور اس ٹیم نے جو ہے سروے کیا کہ یہ پہاڑی کتنی بڑی ہو سکتی ہے اور اس سروے کو شائع کیا گیا وہ دستاویزات کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ پچپن سال پہلے یہ ٹے گیا تھا کہ اس سے زیادہ جو ہے صفا مروہ نہیں ہے علامہ محمد مالکی الوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے کہ اس لجنا میں شامل تھے کہ جس نے یہ سروے کیا تھا اور لوگوں سے شہادتیں وصول کر کے اور تمام احوال اور ضرورت پوری کر کے کہ جناب اس سے زیادہ صحیح کی جگہ نہیں ہے تو اس پر صحیح کی جگہ بنا دی گئی تھی لیکن آج کل جو ہے وہ مزید اس کی توسیع کی گئی ہے اور وہ توسیع جو ہے وہ زائد حصے میں ہے یعنی جو سفا مروا نہیں تھی وہاں بھی صحیح کی جگہ بنا دی گئی ہے اس پر علماء کو بہت زیادہ تحفظات ہیں تو آئیے اب یہ سیکھتے ہیں کہ صحیح کیسے کی جائے گی آبد رمضم سے جب آپ فارغ ہوئے فارغ ہونے کے بعد اب آئیے حضرت اسود کی طرف حجر اسود کی طرف آ کر تقبیر وغیرہ کہہ کر حضرت کو چومنے کا موقع ملے تو چوم لیجیے ورنہ اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الاََ اللہ والحمد للہ اور درد پاک پڑھتے ہوئے باب صفا کی جانب روانہ ہو جائیے اور کوشش یہ کیجیے کہ طواف کے بعد بلا عذر صحیح کرنے میں تاخیر نہ ہو اگر تھکاوٹ ہوگئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے جب طواب کے بعد صحیح کرنی ہو تو واپس آ کر حضر اسود کا استعلام کر کے صحیح کو جائے یعنی آب زمزم کے بعد آپ دوبارہ حضر اسود پر آئے استعلام کیا اور صحیح نہ کرنا ہو تو استعلام کی ضرورت نہیں صحیح کے لیے باب صفا سے جانا مستحب ہے یہی آسان بھی ہے اگر دوسرے دروازے سے جائے گا جب بھی صحیح ادا ہو جائے گی دو و سلام میں مشغول صحیح کتاب بڑھنا شروع کرے یاد رکھیے آج کل جو اس صفا مروا کے درمیان صحیح جس, جس حصے میں ہوتی ہے اسے عربی زبان میں مسع کہتے ہیں تو اس صحیح کرنے کی جگہ یا مسع کی جو صورتحال حال ہے یہ جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی ہی عجیب ہوگی کہ اب وہاں عملن کوئی پہاڑی نہیں ہے ٹائل کا فرش ہے عمدہ فرش ہے نیچے بیسمنٹ میں بھی یہ صورتحال ہے پھر گراؤنڈ فلور پر پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل اوپر سے نیچے تک یہی صورتحال ہے لیکن گراؤنڈ فلور پر اتنا ہے کہ ان پہاڑیوں کے کچھ حصے سفا کا جہاں کونا ہے وہاں علامتی طور پر پہاڑ کا ایک رکھا گیا ہے اور جہاں مروہ کا اختتام ہے وہاں علامتی طور پر مربع کی پہاڑی کا ایک حصہ رکھا گیا ہے ورنہ اس کے نیچے بھی بیسمنٹ ہے تو ورنا بالکل پلین فرش ہے اب آپ کو پہاڑیوں کے درمیان نہیں دھلنا پڑے گا بلکہ آپ ایئر کنڈیشن ماحول میں دوڑیں گے بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں لیکن ہم نے آسانیوں کا فائدہ بھی اٹھانا ہے لیکن اس فلسفے کو نہیں بھولنا کہ یہ صحیح کیوں کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں انہوں نے حکم دیا ہم اس حکم کو بجا لا رہے ہیں تو اب اس اونچائی کی جانب بڑھنا شروع کیجئے جو صفا کے پہاڑی کی اونچائی بنائی گئی ہے اور اتنا زیادہ اونچا نہ جائیں بس اتنا اونچا جائیں کہ خانہ کعبہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے اور خانہ کعبہ جب نظر آنا شروع ہو جائے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ جئے اور دعا پڑھیے آو شروع کرتا ہوں جس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا بے شک صفا مروا اللہ کے نشانیوں میں سے ہے جس نے حج یا عمرہ کیا اس پر ان کے طواف میں گنا نہیں جو شخص نیک کام کرے بے شک اللہ بدلہ دینے والا, جاننے والا ہے اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد خانہ مزمہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھا کر پھیلا کر دعا کے انداز میں اتنی دیر تک دعا مانگتا رہے جتنی دیر میں کوئی مفصل یعنی بڑی صورت یا پھر سور بقرہ کی پچیس آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگے اتنی دیر تک دعا میں مشغول رہے اور تسبیح تحلیل تکبیر دودھ پاک پڑھتا رہے اپنے اپنے دوستوں مسلمانوں اہل خانہ کے لیے دعا کرتا رہے یہ جو مقام ہے صفا کا جو مقام ہے صحیح شروع کرنے کا جو مقام ہے یہ مقامی قبولیت ہے یہاں ایک دعا منقل ہوئی رفیق الحرمین شریف میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے کافی طویل دعا ہے جس کے چند شروع کے الفاظ میں پڑھ لیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا والله اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ علی الحمد لله على ما ألهمنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير یہ طویل کلمات ہیں جس میں دعا بھی ہے ثنا بھی ہے حمد بھی ہے ساری چیزیں اس میں جمع ہیں بعض لوگ بارشیت میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی ہتیلیوں کو یہاں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں یہ سنت نہیں ہے دعا مانگیے دعا کے انداز میں اپنے ہاتھوں کو کھڑ, کھڑا کیجئے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر صحیح کی نیت کرے اور یوں کہ انی ارید السایہ بین صفا و مروت فیسر ہُو لی و تقبل ہُ منی اہ میں نیت کرتا ہوں صفا اور مربع کے درمیان صحیح کی تو مجھ سے یہ عمل قبول فرما لے پھر یہ چونکہ تھوڑی سی اونچائی پر چڑھا تھا تو اس اونچائی سے اتر کر اب مربع کی طرف جائے گا اور مربا کی طرف جاتے ہوئے بہت قریب ہی وہ جگہ آئے گی جہاں تھوڑا سا دوڑنا ہوتا ہے اسے میلین اخدرین کہتے ہیں تو اس کی جگہ کو نمایاں کرنے کے لیے سبز لائٹ لگی ہوتی ہے کہ اس جگہ آپ نے دوڑنا ہے صرف مرد یہاں دوڑیں گے خواتین نہیں دوڑیں گی تو ملین اخدرین پر جب پہنچے تو رفتار تیز کر لیجئے اور یہاں دوڑیے اور یہاں جو دوڑتے وقت دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے رب فرور و تجاوز امّا تعلن و تالم مالا نالم اے پربر دیگات بخش اور رحم کر در درگزر کر اس سے جسے تو جانتا ہے اور تو جانتا ہے اسے جسے ہم نہیں جانتے ان نکل آز الکرم بے شک تو سب سے زیادہ عزت اور کرم والا ہے اللہ الحج مبرورہ وسائم مشکورہ ضمبم اللہ اسے حج مبرور کر سائ مشکور کر گناہ بخش اللہم اغفر لی ولی والدی ولی ولی اے اللہ مخفلی ولی اللہ ولی دے میرے گناہوں کو میرے والدین کے گناہوں کو تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے گناہوں کو یا مجھے بدا اے دعاؤں کے قبول کرنے والے ربنا تقبل اکبل منا ان کا انتم ارال العالمین قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے وطب علیہ ان کا انتخاب توغاب الرحیم اور قبول فرما بے شک تو توبہ ہو قبول کرنے والا اور رحیم ہے ربا نا فل دنیا دینو دنیا کے بھلائی عطا فرما اور جہنم سے رہائی عطا فرما تو یہ دعا پڑھنے کے بعد دوسرے میل سے نکل کر آہستہ ہو جاؤ اب جب دوسرا حصہ آ جائے گا اب دوبارہ اپنی رفتار معتدل کر لینی ہے اور صحیح کرتے ہوئے یہ کلمات بار بار پڑھتے رہیں کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له, له الملک ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو حی اللہ يموت بیده الخیر وهو على كل شئی قدیم محترم پیار اسلام بھائیو ایک بات یاد رکھئے یہ کلمات بیان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے یہ وہی پڑھے گا جسے قرآن پاک ناظرہ سے پڑھنا آتا ہے عربی تلفظ پر وہ قادر ہے اور کس قدر بد نصیبی کی بات ہے اس مسلمان کے لیے جس کی عمر چالیس سال ہو گئی تیس سال ہو گئی ساٹھ سال ہو گئی اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ کتنے اذکار سے محروم رہتا ہے چلیں آپ کو اب سمجھ, اب سمجھ میں آئی اب آپ کو چوٹ لگی آئیے مدرسہ بالغان میں شرکت دعوت اسلامی کی زیر اہتمام عشاء کی نماز کے بعد ہزارہ مساجد میں مدرسہ بالغان کا اہتمام ہوتا ہے جہاں مفت بالغ حضرات کو قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور اگر آپ یہ اوراد نہیں پڑھ سکتے تو دل چھوٹا مت کیجئے درود پاک کی کثرت کرتے رہیے ہر موقع پر ہر لمحے پر منافع کے حج میں جہاں بھی میسر ہو آپ کو دعا نہیں پڑھنی آتی آپ کو وظائف نہیں پڑنے آتے یا آپ کے پاس کتاب نہ ہو بال تو ہر مقام پر دودھ پاک کی کثرت کرتے رہیے سفا سے شروع ہو کر مروا پر پہنچے ہیں اور یہ سمجھیے کہ یہ ایک چکر ہو گیا اب اگر مروا سے سفا پر آئیں گے تو دوسرا یہ دو چکر ہو جائیں گے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملا کر ایک چکر ہوگا ایسا نہیں ہے صفا سے مروا گئے ایک چکر ہو گیا مربا سے صفا ہے دوسرا چکر ہو گیا تو یوں اس حساب سے سات چکر پورے کرنے ہیں تو صفا سے مربع پر پہنچنے پر ایک چکر ہو گیا اب جو ہے وہ مربا سے صفا کی طرف آئیں گے اور صفا سے مربع مربا سے صفا اور صفا سے مربع یہ سمجھئے کہ پر آ کر یہ صحیح ختم ہوگی صفا سے شروع ہوئی اور مربع پر ختم ہوگی یاد رکھیے کہ صحیح کے لیے یہ شرط ہے کہ تواف یا طواف کے اکثر حصے کے بعد ہو لہذا اگر طواف سے پہلے یا تواف کے تین پھیرے کے بعد صحیح کی تو صحیح نہ ہوئی صحیح سے قبل احرام میں ہونا بھی شرط ہے خواہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام سے قبل صحیح نہیں ہو سکتی اور حج کی صحیح اگر وہ عرفہ سے قبل کر لے تو وقت صحیح میں بھی احرام ہونا شرط ہے اور وقوف عرفہ کے بعد کرے سنت یہ ہے کہ احرام کھول چکا ہو اور عمرہ کے صحیح میں احرام واجب ہے اور ہم یہ عمرے ہی پر گفتگو کر رہے ہیں تمتوں میں پہلے عمرہ کی ادائیگی ہے اب تک ہمارا سارا کلام اسی پر ہو رہا ہے یعنی اگر طواب کے بعد سر موڈ لیا پھر صحیح کی تو صحیح تو ہو گئی لیکن دم واجب ہوگا اور کسی نے سی کا پہلا جو پھیرا ہے پہلا جو چکر ہے وہ بجائے صفا سے شروع کرنے کے مربع سے شروع کر لیا تو یہ چکر شمار نہیں کیا جائے گا سئی میں تہارت شرط نہیں ہے یعنی یہ ضروری اور واجب نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے لہذا اگر جمبی نے یا مخصوص ایام میں عورت نے صحیح کر لی تب بھی جائز ہے صحیح میں پیدل چلنا واجب ہے جبکہ عذر نہ ہو تو جو قادر ہے ان پر لازم ہے کہ وہ پیدل سہی صحیح کرے صحیح عورت سنت ہے یعنی ستر کا چھپانا فرض مگر اس حالت میں فرض کے علاوہ سنت بھی ہے اگر ستر کھلا رہ گیا تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں مگر ایک گناہ فرض کے ترک کا ہوا یہاں یعنی عورتوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ مرد یہاں یعنی ایک مقام پر دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اپنے تمام جو ہے وہ جسم کے اعضائے فطر ہیں انہیں چھپا کر رکھیں خاص کر اپنی کلائیوں وغیرہ کو مستحب یہ ہے کہ باوضو صحیح کرے کپڑے بھی پاک ہوں بدن بھی پاک ہر قسم کی انجاس سے پاک و صاف ہو کر صحیح کی جائے مکرو وقت نہ ہو تو صحیح کے بعد جب سات چکر پورے ہو جائیں تو صحیح کے بعد دو رکعت نماز مسجد شریف میں پڑھنا بہتر ہے امام احمد ابن ماجہ ابن حبان وغیرہ نے روایت کی راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کو دیکھا کہ جب سعید سے فارغ ہوئے تو حضرت اسود کے سامنے تشریف لائے اور حاشی متاف میں دو رکعت نماز پڑھی سی کے سارے ساتوں پھیرے پہ یعنی مسلسل کرنا ضروری ہے اگر متفر طور پر کیے تو اعادہ کرے دوبارہ سے کرنے ہوں گے اور اب سات پھیرے کرے کہ پیدر پہ پی نہ ہونے سے سنت ترک ہو گئی ہاں اگر صحیح کرنے میں جماعت قائم ہو گئی جنازہ آیا صحیح چھوڑ کر نماز میں مشکول ہو تو بعد نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پوری کرنے کی اجازت ہے صحیح کی حالت میں فضول اور بیکار باتیں سخت نازیباں ہیں یہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے نہ اس وقت کی عبادت میں مشغول ہو واضح ہو کہ عمرہ انہی افعال یعنی طواف اور صحیح کا نام تو عمرہ ہے تو یہ دوڑنا جو ہے یہ اس کا صفا اور مربع کے چکر لگانا یہ بھی ایک عبادت ہے کران و تمتوں کے لیے یہی عمرہ ہو گیا اور افراد والے کے لیے طواف قدوم یعنی حاضری دربارگاہ کا مجرا ہے قارین مفرد یعنی جس نے صرف احرام کا حج باندھا تھا وہ لبیک کہتے ہوئے مکہ میں ٹھہریں گے ان کی لبیک دسویں تاریخ رمی جمرات کے وقت ختم ہوگی اور اس وقت وہ احرام سے نکلیں گے اور جس کا حج حجمتو ہے جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ صحیح کرنے کے بعد حلق یا کسر کی طرف آئے گا اور اس کے بعد اس, کی اس کا جو ہے احرام کھل جائے گا حلق اور قصر کی تفصیل یہ ہے کہ عورت صرف قصر کرے گی یعنی اپنے بالوں کو ایک پورا کم از کم کاٹنا اس کے لیے ضروری ہے اور چوتھائی سر کے بال کٹنا یہ لازمی ہے اس سے کم کٹے تو وہ احرام سے باہر نہیں ہوگی احرام یعنی صحیح کرنے کے بعد عمرہ کرنے والے کے لیے سب سے اہم مرحلہ ہے احرام سے باہر ہونا یاد رکھیے چادریں اتار دینے کا نام احرام سے باہر ہونا نہیں ہے ضرورت کے وقت چادر تو تبدیل بھی کی جاتی ہے مثلا آپ نہ ہے چادر اتاری دوبارہ پہن لی ایک میلی ہوگی دوبارہ پہن لی چادر اتارنے کا نام احرام کھولنا نہیں ہے عمرے کی حالت میں لازمی لازمی لازمی حلق یا قصر کے ذریعے ہی احرام کھولا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے احرام کی پابندیاں توڑ دی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا احرام کھل چکا ہے خوشبو بھی لگاتا رہا جو باتیں احرام کے ہاتھ میں نہیں کرنا تھیں وہ کرتا رہا تو وہ بہت زیادہ شرعی مسائل میں دوچار اور مبتلا ہوگا تو احرام کھلے گا قصر کے بعد خواتین جو ہیں وہ ایک پورا کم از کم بالوں کو کاٹیں گی مرد جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے یعنی چوتھائے سر کے بال لے سکتا ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ حلق کروائے یعنی سر پر استرا پھروائے جو جتنے زیادہ عمرہ کرے گا اتنے ہی زیادہ ہر مرتبہ یہ عمل دہرانا ہوگا اور مرد کے لیے ایک مرد پوسن جب سر گنجا کروا لیا حلق کروا لیا تو بال نہیں رہتے تو دوبارہ جب وہ وہیں رہتے وہ عمرہ کرتا ہے تو سر پر اس طرح پھیننا پھر بھی لازم و واجب ہوگا یاد رکھیے کہ سی کے اندر جو ہے وہ اجتفا کرنا کندھا جو ہے وہ سیدھا کھلا رکھنا یہ سنت نہیں ہے سی میں یہ باتیں مکرو ہے بے حاجت اس کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا یعنی بلا وجہ جو ہے گیپ لے کر آنا اسی طریقے سے شرکت جنازہ یا قضاء حاجت یا تجد، تجدید وضو کو جانا اگرچہ صحیح میں وضو ضروری نہیں ہے تو لہذا ان چیزوں کی طرف بھی نہ جائے خیز فروت کرنا فضل کلام کرنا صفا یا مربع پر چڑھ جانا تھوڑا سا چڑھیے زیادہ چڑھنا یہ منع ہے مرد کا مساح میں بلا عذر نہ دوڑنا جس جگہ دوڑنا ہے وہاں نہ دوڑنا یہ مکرو ہے طواف کے بہت بات تاخیر کر کے صحیح کرنا یہ بھی مکرو ہے سترے عورت نہ ہونا مکرو ہے پریشان نظرین یہاں وہاں دیکھتے رہنا یہ بھی مکرو ہے صحیح میں جائز ہیں سلام کر سکتے ہیں سلام کا جواب دے سکتے ہیں حاجت کے لیے کچھ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی عالم دین میسر ہے تو اس سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں عالم دین مسئلہ بتا سکتا ہے ہم تو نعت منقبت کہہ سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں تو یہ امور جو ہے وہ صحیح میں کر سکتے ہیں تو صحیح کے بعد جو ہے وہ حلق کے حوالے سے آپ نے سنا یہاں حلق کے حوالے سے ایک سوال اکثر قائم کیا جاتا ہے کیا جب حلق کرنے کا مرحلہ آتا ہے یا کا مرحلہ آتا ہے تو جس نے احرام کھولنا ہے وہ خود اپنا حلق کر سکتا ہے یا نہیں تو جس نے احرام کھولنا ہے وہ خود اپنا حلق کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دو افراد ہیں دونوں نے عمرہ کیا صحیح کی صحیح کے بعد وہ مرحلہ آ گیا اب انہوں نے احرام کھولنا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ شخص جس نے ابھی جو ابھی احرام میں ہے اس کے احرام کھولنے کا مرحلہ نہیں آیا وہ دوسرے کا حلق نہیں کر سکتا یہ دو الگ الگ مسائل ہیں ان دونوں میں فرق اور امتیاز رکھنا ضروری ہے تو محترم اور پیارے اس رو ہم تقریباً جو ہے وہ پندرہ سلسلوں سے گزشتہ پندرہ سلسلے آپ نے سنے اپنے گھر سے چلنے سے لے کر نیتیں آداب فلسفہ دوران سفر کے معمولات پھر اس کے بعد احرام اس کے بعد تلبیہ طواف سعی آج ہم اس حصے پر پہنچے ہیں کہ حج تمتو کرنے والا ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد اپنا احرام کھول دے گا اور جو حج کران میں ہوں گے حج افراد کے لیے آئے ہوں گے وہ احرام میں بدستور رہیں گے تو حج تمتو والا جو ہے احرام کھول دے گا اور عام لباس میں مکہ مکرمہ میں جو بقیہ ایام ہیں وہ گزارے گا اور آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھے گا اور مینا کو روانہ ہوگا اب اگلے سلسلے میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اس دوران مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ ظاہر کیا کرے گا کون سے امال ہیں جو اسے کرنے چاہیے بہت سارے لوگ عمرے کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اس دوران عمرہ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ان تمام باتوں کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اللہ آپ اگلے سلسلے میں ملازہ فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مناسب حج کے جو دیگر حصے ہیں ان پر گستو کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل شریعت سے واقفیت عطا فرمائے ہماری کوئی خطا ہوئی ہو اسے معاف فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں ہردم وابستہ فرمائے آمین الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم